أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك اور جب اللہ کہے گا اے ایس نے مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو تو کہیں گے تو پاک ہے میرے لیے جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو یقیناً تو اسے جانتا ہے تو اسے بھی جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں اسے نہیں جانتا جو کچھ تیرے نفس میں ہے بے شک تو ہی سب سے بڑھ کر غیب جاننے والا ہے میں وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد میں نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے اور میں نے اور میں ان پر نگہبان تھا جب تک میں ان میں رہا پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز پر نگہبان ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یہ سوال قیامت والے دن ہوگا یہ سوال قیامت والے دن ہوگا اور مقصد اس سے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لینے والوں کو زجر و توبیخ ہے کہ جن کو تم معبود اور حاجت روا سمجھتے تھے وہ تو خود اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہیں دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی الہ مطلب معبود بنایا ہے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مندون اللہ مطلب اللہ کے سوا معبود صرف وہی وہ نہیں ہیں جنہیں مشرقین نے پتھر یا لکڑی کی مورتیوں کی شکل میں بنا کر ان کی پوجا کی جس طرح کہ آج کل کے قبر پرست علماء اپنے عوام کو یہ باور کرا کے مغالطہ دیتے ہیں بلکہ وہ اللہ کے نیک بندے بھی مندون اللہ میں شامل ہیں جن کی لوگوں نے کسی بھی انداز سے عبادت کی جیسے حضرت عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کی عیسائیوں نے کی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنے واضح الفاظ میں اپنی بابت علم غیب کی نفی فرما رہے ہیں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توحید و عبادت رب کی یہ دعوت عالم عالم شیرخوارگی میں بھی دی جیسا کہ سورہ مریم میں ہے اور عمر جوانی و کہولت میں بھی پھر توفیتنی کا مطلب ہے جو تو نے مجھے دنیا سے جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا جیسا کہ اس کی تفصیل سورہ عال عمران کے آیت نمبر پچپن میں گزر چکی ہے اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ پیغمبروں کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیا جاتا ہے یا جسے وہ اپنی زندگی میں حواس کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں ان کے علاوہ ان کو کسی بات کا علم نہیں ہوتا جب عالم الغیب وہ ہوتا ہے جسے بغیر کسی کے بتلائے ہر چیز کا علم ہوتا ہے اور اس کا علم ازل سے ابد تک محیط ہوتا ہے یہ صفت علم اللہ کے سوا کسی اور کے اندر نہیں اس لیے عالم الغیب صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے اس کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں حدیث میں آتا ہے کہ میدان حشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کے کچھ امتی آنے لگیں گے تو فرشتے ان کو پکڑ کر دوسری طرف لے جائیں گے آپ فرمائیں گے کہ ان کو آنے دو یہ تو میرے امتی ہیں فرشتے آپ کو بتلائیں گے ان نقل تدری میں بعدک مطلب اے محمد آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بتیں ایجاد کیں جب آپ یہ سنیں گے تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت یہی کہوں گا جو العبد الصالح حضرت عیسی علیہ السلام نے کہا و کنت عليهم شهیدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم بہوالے صحیح بخاری حدیث نمبر 4625 و صحیح مسلم حدیث نمبر 2860 <تصفيق> پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اِن تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو, بے شک تو, بے شک تو ہی غالب ہے بڑی حکمت والا ہے فيها ابدا اللہ, عنهم ورضو ذلك الفوز العظيم اللہ فرمائے گا یہ ایسا دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے یہی بہت بڑی کامیابی ہے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے یہاں تک ختم ہوتی ہے سورت المائدہ اب چلتے ہیں ان آخری آیات کی تفسیر کے طرف یعنی مطلب یہ کہ یا اللہ ان کا معاملہ تیری معیت کے سپرد ہے اس لیے کہ تو فعال لما یریید ہے جو چاہے کر سکتا ہے اور تجھ سے کوئی باز پرست کرنے والا بھی نہیں ہے لا عمّا اللہ جو کچھ کرتا ہے اس سے بعض پرس نہیں ہوگی لوگوں سے ان کے کاموں کی بعض پرس ہوگی گویا آیت میں اللہ کے سامنے بندوں کی آجزی و بے بسی کا اظہار بھی ہے اور اللہ کی عظمت و جلالت اور اس کے قادر مطلق اور مختار کل ہونے کا بیان بھی اور پھر ان دونوں باتوں کے حوالے سے آفو و مغفرت کی التجا بھی سبحان اللہ کیسی عجیب و بلیغ آیت ہے اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں اس آیت کو پڑھتے رہے بار بار ہر رکت میں اسے ہی پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی بہوال مسند احمد پانچویں جلد صفحہ نمبر 149 پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کے معنی یہ بیان فرمائے ہیں ین فاؤن مُحدین مطلب وہ دن ایسا ہوگا کہ صرف توحید ہی موحدین کو نفع پہنچائے گی یعنی مشرقین کی معافی اور مغفرت کی کوئی تصورت کوئی تصور یا صورت نہیں ہوگی <خ unstoppable> <clears throat> <practition> <DENNIS> پھر شروع کرتے ہیں سورت الانعام صورت الانعام مکھی صورت ہے اس کی آیتیں ہیں 165 اور رکو ہیں 20 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا پھر جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر ٹھہراتے ہیں وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر اس نے تمہارے لیے ایک وقت مقرر کیا اور اس کے ہاں قیامت کا ایک مقرر وقت بھی ہے پھر بھی تم شک کرتے ہو وہ اللہ حفصہ تقسیبون اور وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین میں وہ تمہاری چھپی اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے یا کرتے ہو اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف اب ظلمات سے رات کی تاریکی اور نور سے دن کی روشنی یا کفر کی تاریکی اور ایمان کی روشنی مراد ہے نور کے مقابلے میں ظلمات کو جمع ذکر کیا گیا ہے اس لیے کہ ظلمات کے اسباب بھی بہت سے ہیں اور اس کی انواع بھی متعدد ہیں اور نور کا ذکر بطور جنس ہے جو اپنی تمام انواع کو شامل ہے بحوال فتح القدیر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہدایت اور ایمان کا راستہ ایک ہی ہے چار یا پانچ یا متعدد نہیں ہیں اس لیے نور کو واحد ذکر کیا گیا ہے پھر یعنی اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں پھر یعنی تمہارے باپ آدم کو جو تمہاری اصل ہیں اور جن سے تم سب نکلے ہو اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم جو خوراک اور غذائیں کھاتے ہو سب زمین سے پیدا ہوتی ہیں اور انہی غذاؤں سے نطفہ بنتا ہے جو رحم مادر میں جا کر تخلیق انسانی کا باعث بنتا ہے اس لحاظ سے گویا تمہاری پیدائش مٹی سے ہوئی پھر یعنی موت کا وقت پھر یعنی آخرت کا وقت اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے گویا پہلی اجل سے مراد پیدائش سے لے کر موت تک انسان کی عمر ہے اور دوسری اجل مسمہ سے مراد انسان کی موت سے لے کر کوے قیامت تک دنیا کی کل عمر ہے جس کے بعد وہ زوال و فنا سے دوچار ہو جائے گی اور ایک دوسری دنیا یعنی آخرت کی زندگی کا آغاز ہو جائے گا پھر یعنی قیامت کی حقوع میں جیسا کہ کفار و مشرقین کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے تو کس طرح ہمیں دوبارہ زندہ کیا جا سکے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ بھی وہی اللہ تمہیں زندہ کرے گا پھر اہل سنت یعنی صلف کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تو عرش پر ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے لیکن اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ ہے یعنی اس کے علم و خبر سے کوئی چیز باہر نہیں البتہ بعض گمراہ پھر اللہ تعالیٰ کو عرش پر نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور وہ اس آیت سے اپنے اس عقیدے کا اثبات کرتے ہیں لیکن یہ عقیدہ جس طرح غلط ہے یہ استدلال بھی صحیح نہیں آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کو آسمانوں اور زمین میں اللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے اور آسمانوں اور زمین میں جس کی حکمرانی ہے اور آسمانوں اور زمین میں جس کو معبود برحق سمجھا اور مانا جاتا ہے وہ اللہ تمہاری وہ اللہ تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو سب کو جانتا ہے بحوال فتح قدیر فتح القدیر اس کی اور بھی بعض توجیحات کی گئی ہیں جنہیں اہل علم تفسیروں میں ملاحظہ کر سکتے ہیں مثلا تفسیر الطبری و وبن کثیر وغیرہ مزید ملاحظہ ہو سورہ آراف آیت نمبر اسی آیت نمبر ایک سو اسی کا حاشیہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما من آئے وما من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها اور ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسے نہیں آئی جس سے انہوں نے منہ نہ موڑ لیا ہوم فصیون ان کے پاس جب حق آ گیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا چنانچہ جلد ہی انہیں اس چیز کا پتہ چل جائے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَئْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوم حلاق کر دی جنہیں ہم نے زمین میں ایسی طاقت دی تھی جو تمہیں نہیں دی اور ہم نے ان پر موصلہ دھار بارش نازل کی اور نہریں بہائیں جو ان کے نیچے بہتی تھی پھر ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قوم دوسری قومیں پیدا کیں اور اے نبی اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب آپ پر نازل کرتے پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اسے چھوتے تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے اور ان کافر لوگوں نے کہا کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یعنی اس اعراض اور تکزیب کا وبال انہیں پہنچے گا اس وقت انہیں احساس ہوگا کہ کاش ہم اس کتاب برحق کی تکزیب اور اس کا استضاء نہ کرتے یعنی جب گناہوں کی پاداش میں تم سے پہلے امتوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں درآں حال یہ کہ وہ طاقت و قوت میں بھی تم سے کہیں زیادہ تھیں اور خوشحالی اور وسائل رزق کی فراوانی میں بھی تم سے بہت بڑھ کر تھیں تو تمہیں ہلاک کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی قوم کی محض مادی ترقی اور خوشحالی سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بہت کامیاب و کامران ہے یہ استدراج و امحال کی وہ صورتیں ہیں جو بطور امتحان اللہ تعالیٰ قوموں کو عطا فرماتا ہے لیکن جب یہ مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ ساری ترقییاں اور خوشحالیاں انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے میں کامیاب نہیں ہوتیں پھر تاکہ انہیں بھی پچھلی قوموں کی طرح آزمائیں پھر یہ ان کے اناد جہود اور مقابرہ کا اظہار ہے کہ اتنے واضح نوشتہ الٰی کے باوجود وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور اسے ایک ساحرانہ کرتب قرار دیں گے جیسے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر فرمایا گیا ہے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَضَلُّوا فِيهِ عَرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبِصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ اس میں چڑھنے بھی لگ جائیں تب بھی کہیں گے ہماری آنکھیں متوالی ہو گئی ہیں بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے وَإِن يَرَو السَّمَاءِ سَحَابٌ <مَرْكُومٌ> اور اگر وہ آسمان سے گرتا ہوا ٹکڑا بھی دیکھ لیں تو کہیں گے کہ تہ بتہ بادل ہیں یعنی عذاب الہی کی کوئی نہ کوئی ایسی توجیح کر لیں گے کہ جس میں مشیت الہٰی کا کوئی دخل نہیں مشیت الہی کا کوئی دخل انہیں تسلیم کرنا نہ پڑے حالانکہ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی مشیت ہی سے ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جتنے بھی انبیاء و رسول بھیجے وہ انسانوں ہی میں سے تھے اور بالعموم ہر قوم میں اسی کے ایک فرد کو وہی و رسالت سے نواز دیا جاتا تھا چنانچہ اسی قانون کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں ہی میں سے چن کر رسول مبوس فرمایا لیکن کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کے لیے فرشتہ اتارا جائے یا خود فرشتے کو بطور رسول بھیجا جائے اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کے حوالے سے فرمایا کہ سنت الہیہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی سے معجزہ طلب کرے اور وہ ان کو دکھایا جائے لیکن اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائیں تو ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے دوسری بات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کا مطالبہ منظور کرتے ہوئے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو وہ تو وہ ان کے پاس بصورت مرد یعنی انسان ہی کی شکل میں آتا کیونکہ اصلی شکل میں یہ لوگ دیکھ ہی نہیں سکتے اور جب وہ آدمی کی شکل میں آتا تو پھر یہی شبہ پیش کرتے جواب پیش کر رہے ہیں تو پھر یہی شبہ پیش کرتے جو اب پیش کر رہے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر ایک بڑا احسان ہے کہ اس نے انسانوں ہی کو, انسانوں ہی کو نبی اور رسول بنایا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسے بطور احسان ہی قرآن کریم میں ذکر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا جبکہ انہی کی جانوں میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا لیکن پیغمبروں کی بشریت کافروں کے لیے حیرت و استعجاب کا باعث رہی وہ سمجھتے تھے کہ رسول انسانوں میں سے نہیں فرشتوں میں سے ہونا چاہیے گویا ان کے نزدیک بشریت رسالت کی شایان شان نہیں تھی جیسا کہ آج کل اہل بدت بھی یہی سمجھتے تھے یہی سمجھتے ہیں فتشہ بہت قلوبهم ان کے دل ایک دوسرے کے مشابے ہو گئے ہیں اہل کفر و شرک رسولوں کی بشریت کا تو انکار نہیں کر سکتے انکار نہیں انکار کر نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ ان کے خاندان حسب و نصب ہر چیز سے واقف ہوتے تھے لیکن رسالت کا وہ انکار کر دیتے جب کہ آج کل کے اہل بدت رسالت کا انکار تو نہیں کرتے لیکن بشریت کو رسالت کے منافی سمجھنے کی وجہ سے رسولوں کی بشریت کا انکار کرتے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اگر ہم کافروں کے مطالبے پر کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے یا اس رسول کی تصدیق کے لیے ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے جیسا کہ یہاں یہی بات بیان کی گئی ہے اور پھر وہ اس پر ایمان نہ لاتے تو انہیں مہلت دیے بغیر ہلاک کر دیا جاتا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ہم اس نبی کو فرشتہ بنا کر بھیجتے تو بھی ہم اسے انسان ہی کی شکل میں بھیجتے اور تب بھی ہم انہیں اور تب بھی ہم انہیں اسی شبہ میں ڈالتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں <تصفيق> وَلَقَدْ اِسْتُحْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ قَبِ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ اور اے نبی یقینا آپ سے پہلے رسولوں سے بھی مزاق کیا گیا تھا پھر ان میں سے جن لوگوں نے مزاق کیا تھا انہیں اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے قُل سیروا ثم كيف كان المكذبين اے نبی دیجئے تم زمین میں گھومو پھرو پھر دیکھو جٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا جٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا قل لئے جمع انکم الی یوم القیامت لا ریب فیه الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون ان سے پوچھئیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ کس کے لیے ہے کہہ دیجیے اللہ ہی کے لیے ہے اس نے مخلوق پر مہربانی کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے وہ قیامت کے دن تمہیں ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے تو وہ ایمان نہیں لاتے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی اگر ہم فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کرتے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اگر اصل فرشتے کی شکل میں آتا تو انسان اسے نہ دیکھ پاتا یا انسان اس سے خوف زدہ ہو جاتے اور قریب و مانوس ہونے کے بجائے دور بھاگتے اس لیے نہ گریز تھا کہ اسے انسانی شکل میں بھیجا جاتا لیکن یہ تمہارے لیڈر پھر بھی یہی اعتراض اور شبہ پیش کرتے کہ یہ تو انسان ہی ہے جو اس وقت بھی وہ رسول کی بشریت کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں تو پھر فرشتے کے بھیجنے کا بھی کیا فائدہ پھر جس طرح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر یہ لکھ دیا ان رحمتی تغلیب غدی بحوالۂ صحیح اور بخاری حدیث نمبر 7404 ہزار و صحیح مسلم حدیث نمبر 2751 مطلب یقیناً میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے لیکن یہ رحمت قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی کافروں کے لیے رب سخت غذب ناک ہوگا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو اس کی رحمت یقیناً عام ہے جس سے مومن اور کافر نیک اور بد فرما بردار اور نافرمان سب ہی فیض یاب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کسی شخص کے بھی روزی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بند نہیں کرتا لیکن اس کی رحمت کا یہ عموم صرف دنیا کی حد تک ہے آخرت میں جو کہ الجزا ہے وہاں اللہ کی صفت عادل کا کامل ظہور ہوگا جس کے نتیجے میں اہل ایمان دامان رحمت میں جگہ پائیں گے اور اہل کفر و فسک جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا گیا ہے ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم بآياتنا يؤمنون اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیاتوں پر ایمان لاتے ہیں۔